بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اباعاد بسم الله الرحمن الرحيم واما اخر وقت العشاء الاخره فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابا سيد قدري رضي الله تعالى عنه وعا شاري رضي الله تعالى عنه عَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ حوالے سے آپ نے جزوی جزوی طور پر دیکھا جائے تو چار مصرب پڑے ہیں اور مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو تین مشرق پڑے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ امام مالک اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ایک روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ سلو سلحل تک عشاء کا وقت ہے کب تک سلو سلے. یعنی ایک کے ہائی راہ تک آپ کو اگر تین حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصے تک عشاء کا وقت ہے اس کے بعد عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ ہے امام شافی اور امام مالک کا ایک فور دوسرا فور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ المان ملک کا نصف لین تک لی تک عشاء کا وقت ہے اس کے بعد کیا عشاء کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے محمد الحمد رحم اللہ کے نزدیک ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر ضرورت اشد ہو اشد ضرورت ہو تو اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ تک بھی کیا ہے پڑھی جا سکتی محمد رحم جب جبکہ جب مسلب احناب کا وہ یہ ہے کہ وقت جواب جو ہے وہ کہاں تک ہے افسل وقت میں سب ہے کہ وقت کون سا ہے؟ تک. تک کا اتفاق ہے سب مانتے ہیں جواب میں جواب میں اختلاف ہے کب تک ہے سلو شلح تک بھی کیا افوال ہے جس بھی تک بھی؟ جب کے یہاں اب اگر <سؤال> دیکھا جائے سلو سے لہر اور ای تقریباً ایک ہی ہے سلو سلیل تک, یا تک باقی رہی بات اہلاب کی چونکہ ایک الگ تھلگ ہے دیکھیں جائے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عش کا جو آخری وقت ہے اس میں مختلف روایتیں, ہیں ایک عباس کی روایتیں ہیں جو پہلے گزری ہیں باپ کے شروع میں گزری کی, کی روایت ہیں یہ سارے ارسات یہ کہتے ہیں ان سب سے جو منقول ہو کر آئیں روایتیں ان میں یہ ہے کہ ایک تہائی رات تک کیا کیا ہے نماز کو موقع کیا ہے ایک تہائی رات تک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو سے لے پر کیا کی ہے نماز پڑھی سلو سے لے پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عشاء کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہے شروع سے لے ایک تہائی رات یاد ہے ایک تہائی رات پر کیا ہو جائے گا نماز نے دوسرے دن اشار کی نماز سلو پہ پڑھی <سلام> جبکہ حضرت رب عبداللہ ربی علی اللہ کی جو روایت ہے اس میں آ رہا ہے کہ فی وقت فی وقت اس میں دو باتوں کا اہتمام حضرت جابر کی جو روایت ہے استعمال ہے کہ دیگر حضرات کی, روایت میں کی جو, جو روایت آ رہی ہے تو یہ پتہ چلا کہ سلوک سے لیل تک ہی اشاع کا وقت اس کے بعد نہیں ہے اور یہی ان لوگوں کا مستغل بھی ہو جائے گا امام احمد اللہ علیہ بھی جبکہ جاوید عبداللہ کی جو روایت ہے کہ صلی اللہ کے وقت اس میں ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتے اس بات کا بھی اہتمام ہے کہ سلوک سے مراد ہو یا یہ کہ اس سے مراد نشف العل ہو جب دونوں کا احتمال رکھتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے اہتمام کو تقریب دی جا سکتی ہے کون سے اہتمام کو تقریب دی جا سکتی ہے تو باقیہ کئی ساری روایات جو آگے آ رہی ہیں آپ کے سامنے ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ نصف العل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھا ہے نصف العلد تک لہذا پھر اس احتمال کو ترجیح دے کر ان دونوں اہتماموں میں سے اس احتمال کو ترجیح دے دیں گے نصف اللہ والی روایت کو ترجیح دے کر ہم یہ کہیں گے کہ نصف اللہ تک جیسا کہ امام امام مالک کا مسلک ہے اس وقت کا کیا ہوگا اشار کی نماز کا وقت ہوگا رہ جائے گی بات یہ والی پہلے اعتماد کی کہ سلو سے لیل تک کبھی تو احتمال ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے افضل وقت کے لیے اور سب کا اتفاق ہے کہ افضل وقت جو اشاک ہے وہ کہاں تک ہے سلو سے ایک اس اس کے بعد اس کا افضل وقت نہیں وقت جو جواب کیا ہے تو شواف اور مالکیت کے یہاں تک اور احنا اور جمہور کے یہاں کیا, ہاں کیا ہے تک جیسے ذرا کتاب نے کے جہاں تک بات ہے کالاب سن کیسرات اور کالا سن لے آدھی رات کو آپ نے پڑھی مبیل سے جی اس کا بھی استعمال ہے تھے آپ صلی اللہ نے گزرنے سے پہلے بلا نماز پڑھی ہو تو یقون مبیلت ہے وہ آخر وقت ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ایک تہائی رات کے بزر بزر جانا وہ عشاء کی نماز کا آخری وقت ہو لیکن وقت کا یہ جملہ اس کا بھی استعمال رکھتے ہیں بادشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو ایک تہائی کے بعد ایک تہائی رات ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ جو اب باقی وقت ہے اس نماز کا ہی بچیا وقت ہے خروج ایک سے ہی رات کے گزر جانے کے بعد بھی خروج، خروج یعنی ایک سے ہی رات حصہ نکل گیا رات کا گزر گئی اس کے بعد بھی گویا کا وقت کیا ہوا ہوا ہے بچا ہوا ہے قلم مختلف پر جب اب روایت اس بات کے احتمال رکھتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے مراد ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں نظر نہ فیمارویہ فیضا لے کا اس حوالے سے کوئی روایتی اگر نقل ہوئی ہے تو ہم ذرا اس میں غور وغیرہ فکر کرتے ہیں فائدہ پسند دیکھا آگے آگے کیا کر رہے ہیں روایتی ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ اکبر حضر حضر حضر قال رتب وغیرہ کی روایت اس میں یہاں سے پہلی دلیل نظر آ جو یہ کہتے ہیں کہ جس فلیل تک وقت باقی رہتا ہے کب تک رہتا ہے باقی وقت جس فلیل تک؟, جس فلیل تک اس میں ایک حضرت کی روایت کو نامل کیا ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن بنواس کی روایت کے اللہ اللہ پہ والا وقت ہو جائے سے پلے کیا الفاظ آ رہے ہیں آخری وقت کون سا ہے جب رات نصف ہو جائے اب والا وقت بتا دیا کہ روایت میں صاف الفاظ نے آپ نے فرما دیا کہ آخر وقت جب کیا ہو جائے آدھی ہو جائے اچھا جی کسی سنک دوسری کچھ اتحسن سليمان بن شهاب قال حدثنا القسين قال حدثنا حمام عن قلاله نبي يوبا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل في ساعة وقتك هي نصف الليل هذه قال حدثنا ابو قال حدثنا ابو عامر الا قال حدثنا شروق عن ابي يوبا عن مر مجھے کتنی مرتبہ تین مرتبہ ایک مرتبہ مرکو نقل کیا اور دو مرتبہ مرکو نقل میں پہلے بتا چکا ہوں کیا پتا چلا لے وقت تم من وقت لاخر کیا پتہ چلا کہ لیل کے بعد ایک ہائی رات گزر جانے کے بعد بھی شاہ وہ کیا ہے کس کا وقت ہے عشاء کا ہی وقت ہے یعنی شروع لیل گزر جانے کے بعد بھی کس چیز کا وقت ہے عشا کا وقت ہے اب پھر سوال ہوگا کہ بھائی وہ بڑا سوال بھی تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا سلو سلح تک آپ نے دوسرے نماز پڑھی پھر اس کا کیا جواب ہوگا تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ وہ افضل وقت ہے وہ کیا ہے افضل وقت ہے اور یہ وقت وقت جواز اچھا جی وقت ربیہ وقت روبیہ فیضالح کا ذال یہاں سے دوسری دریل ذکر کر رہے ہیں ان حضرات کی جو یہ کہتے ہیں کہ اشار کی نماز کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے آخری وقت نصف الین کی دوسری دری یہاں سے ذکر کر رہے ہیں پہلی دریل جس میں دو روایت ذکر کی شراکت جس میں نصف الین کا مسکرا ہے اب یہاں سے آگے تقریباً چار سال احرام رضامہ اللہ کے تعداد کی مجمعین سے روایات نقل کی ہیں ان میں سب سے پہلے روایت نقل کی عمر کی اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ حضرت عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک رات انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک آپ جو ہے ایسے وقت میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر چکا تھا ان ہزار صلی اللہ علیہ وسلم اور بعدوں میں اس کے بھی کافی بار ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کیوں سے لائے تو آپ نے فرمایا کہ لَتَنْ مَا کسی نے بھی اس نماز کا انتظار نہیں کیا سب سے پہلے کیا فرمایا کہ اس سے پہلے کی نہیں کیا میری نہ بنے تو میں نماز کسی وقت کیا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آپ ہماری طرف نکلے اپنے حجرائے مبارک سے ہی بیت چکا تھا گزر چکا تھا او یا اس بھی ندری کی آلی ہمیں نہیں معلوم نے آپ کو مشغول کر دیا تھا گھر یعنی میں مصروف تھے آو غیر اس کے علاوہ پیش آیا تھا کہ آپ سے تشریف رہے لیکن پکا لا ہی نہ آپ صلی اللہ تعلح نے فرمایا جواب رقم کیا تم جس نماز کا انتظار کر رہے ہو تم سے پہلے کسی نے نے بھی اس نماز کا انتظار نہیں کیا میری امت پر یہ گھڑی یعنی میں حکم دے دوں کہ اسی وقت میں نماز پڑھائی اس روایت سے کیا پتا چلا کہ شروع سے لیز کے بعد آپ نے کیا کیا نماز پڑھائی یعنی جواب مل رہا ہے اچھا جی دوسری روایت آ رہی ہے اور بلا کا یا نسب تک پہنچ چکی تو خرج ہے آپ ہماری طرف پہنچے نسبت ہو چکی یا نسب تک پہنچ چکی تو فقال آپ ہماری طرف نکلے فقال کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے سلا تھا اور تم صرف جو موجود ہو تم استعمال انتظار کر رہے ہو اما خبردار انکم لن کی سلاد منتظر مت سمجھنا کہ تمہارا یہ وقت ضائع ہوا انتظار کرتے رہے بلکہ جتنی دیر سے تم انتظار کر رہے ہو اتنی دیر تک تمہیں نماز پڑھنے کا ہی ثواب مل رہا ہے انکم شک تم مسلسل فی صلاة نماز میں ہو منتظر تمہ جب تک تم اس کا انتظار کرو گے جی ہاں ایک نماز سے دوسری نماز تک کا یعنی انتظار کرنے والے کو نماز پڑھنے کا ہی مسلسل ثواب ملتے رہے تو آپ نے کیا فرمایا تو جو اصل مستر حدیث میں وہ کیا ہے نصف ہو, ہو چکی یعنی آپ اس وقت تشریف لائے جب رات نصف ہو چکی تھی تو معلوم ہوا کہ کیا ہے عشاء کا جو وقت ہے نصف لین تک ہے اچھا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جمانہ کا مطلب کر دینا مخر کرنا آپ اللہ صلی اللہ عشا کی نماز یہاں پر عشا ہے عشا کی نماز جو ہے اس کا معنی کیا ہے موخر کرنا تاخیر کرنا جی تاریخی بھی ہے اللہ سے تاریخی کو کہتے ہیں کو، تاخیر کو بھی کہتے ہیں آتما رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم آسم الم آپ نے موخر کیا عشاء کی نماز کو ایک رات اللہ کیا معنی ہو عشاء کی نماز امی جان پر مارہ تک تم نے فاروق نے ما من اس پوری زمین پر تمہارے علاوہ اس سماج کا کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا ماں ترجرو ہاں اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا کوئی ایک بھی اس مالوں میں سے مدینہ تھے ہم امی جان آگے اضافہ فرما رہی ہیں کہ ان دنوں میں صرف مدینہ میں نماز ہوتی ولا وسلّہ دن زمانے میں ان دنوں میں نماز ہوگی ہوتی اللہ مگر مدینہ میں ہی کال فرماتی ہیں آگے وقان پی ماں بہنا کہ یہ وہ وقت تھا کہ آج اتنی دیر ہو چکی ہے ورنہ عام طور پر سابے کرام کا کیا معمول تھا امی جان معمول بتا رہی ہیں وہ نماز پڑھتے تھے عشا تل کی اندھیرا چھا جانے کے بعد سلو سلیل تک کب نماز پڑھتے سابئے کرام اندھیرا چھا جانے کے بعد شروع سے تک عام طور پر سادہ کرام نماز پڑھ لیتے تھے لیکن آج تاخیر ہوئی حضرت عمر نے یہاں تا کہ لگا دی کہ لوگ سو گئے, بچے سو گئے میں نماز کے لیے آتی بچے, بھی ساتھ بچے سو گئے چوچو موچو سب سو گئے مکان بھی اس کا جو بابا صاحب کو لے گئی راستوں سل گئی جی تشا کی روایت की اس سے بھی क्या पता चला कि وقت جواز کی نماز کے ایک حصے کی قریب ایک حصے کیا کریم اکبر عالین جب آپ نے نماز پڑھی تو متوجہ لوگوں نے نماز پڑھی سو گئے رقد کا مانا کیا ہوتے ہیں نیند اور نام کی آ اب دونوں کا مانا ہم کریں گے نام ہو گئے و لقد دو, دو گئے و لم تدالو فی صلات منتظرتموها و تم مصلسل نماز میں ہو منتظرتموها جتنا تم نے انتظار کیا اس نماز کا جی ہے تو بھی خال حدثنا امرضا حدثنا اپنو قال اخوارنا حمالا خال اخوارنا اخوارنا اخوارنا خال اخوارنا نمسا اروانا سر حب نسمی مالکم الله لدسو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خال اخوارنا ہماد خبر دی کیا نم سالوں نے مالک رضا مالک سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ کے موی کی, کی؟ جواب دیا کہ ہاں وہ ہی تھی. یہ بات ختم ہوگی اس کے بعد آگے مزید اضافہ کلام کا کیا کلام جاری رام کو کہ ایک مرتبہ کیا کیا؟ نماز کو موخر کیا حقاق یہاں تک رات کا ایک حصہ کیا ہو گیا چلا گیا شرح یہ الفاظ استعمال کی الا کے ایک حصے تک مخر کیا ایسی ہی کیا, کیا کی روایت ذکر کی اب ان تمام روایتوں سے انت بین مالک کی روایت کیا بتا رہی ہے کہ ایک حصہ کیا ہو چکا تھا بیت چکا تھا گزر چکا تھا تو جب ایک حصہ گزر چکا تھا پھر آپ نے نماز پڑھی ہے تو کیا مطلب کہ سائنسی بات ہے آپ کا ایک حصہ گزر گیا تو پھر دوسرے حصے پڑھی تو وقت مل گیا نصف نسبل تک یہ چاروں کی چاروں روایتیں حضرت عبداللہ بن ابر کی امی جان حیرت اللہ تعالیٰ کی حرت جاد کی رنس ان تمام روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے معلوم بھی ہوا کہ ایک تہائی رات کا عشا کا وقت نکلتا نہیں ختم نہیں ہوتا بالا مطلب ہمارے نزدیک ابھی ہوگا کیونکہ پہلے والا استعمال بھی تو رہے آپ نے دوسرے شاہ کی نماز کب پڑھی ہے سے پہلے سے پہلے, پہلے اب کیا ہوگا نماز کا جو افضل وقت ہے افضل وہ کون سا ہے اللہ فی ہوا جس میں نماز پڑھی گئی تھی وہ کون سا حن ریب الشفق شفق کے غائب ہونے سے لے کر اللہ سلسل حیس میں گزرا جیسے صحابہ کرام کب نماز پڑا کرتے تھے وہاں پہ یہ فرمایا نا کہیں شفق کے بعد سے لے کر کب تک سلوشن جو فضیلت سے کم ہے پہلے والے اب تار بھی نہیں رہے گا آسار میں بعض روایت میں یہ آ رہا ہے آپ نے گیا اور اس کو ختم کیسے کریں گے تو تارس بھی اس سے ختم ہو جائے گا وہ کہ افضل جو وقت ہے وہ کیا ہے تک ہے؟ وہ شروع سے لے تک ان حضرات کا بیان تھا اور ان کے درائل کہ ایک تیائی رات تک آخری وقت ہے یا کیا ہے تک آخری وقت ہے عشا کا اور جو حضرات جنگور کا جو مسلط ہے فجر تک وقت جواب ہے شروع فجر تک وقت جواز ہے ان کے درائل کا مطلب یہاں سے آگے ہے ان زندگی اللہ تو کیا کریں گے پھر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے و ناصر ہوں سب کو خیر و عافیت سے رکھے سب کو خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہاں میں ساری کی ساری خوشیاں ہم سب کا مقدر فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی جھولیاں بھر بھر کر خوشیاں عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ